سوال ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے لطیفے سنتے ہیں جو کفریات پر مبنی ہوتے ہیں بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ہسی نکل جاتی ہے کبھی مسکراہٹ پر قابو نہیں رہ پاتا تو کیا ایسی صورت میں بھی مسکرانا یا ہنسنا کفر ہوگا دیکھیں کفریہ بات سن کر ہنسنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو ہے کہ بے اختیاری ہنسنا اور ایک ہے اختیار کے ساتھ ہنسنا تو جو بے اختیاری ہوتا ہے نا اچانک سے ہنسی چھوٹ جائے مسکراہٹ نکل جائے تو اس پر تو حکم کفر نہیں ہے ہاں با اختیار کہ اس کو مزید لذت اس لطیفے کی یا ایسی قفریہ بات کو حاصل کرتے ہوئے اس کو کنٹینیو کیا جائے وہ بات جو ہے نا وہ قفر ہے اختیاری طور پر اگر ہنسے گا یا اس کو آگے بڑھاتا ہے اس لطیفے کو یا کوئی بھی ایسی بات جو کفریہ ہو تو اس پہ حکم کفر لگے گا البتہ بے اختیاری اگر مسکرا دیا یا ہنس دیا اس طرح کے لطیفے پہ تو اس میں حکم کفر نہیں ہے مل تعالیٰ عالم